وجاہدو فل حق جہاد علیہ من حرج هو ہوم المسلم من قبل وفی هذا رسول الرسول علئی کم و تکون شہداس الناس مسلات و ذکات و پسمو بل هو مولاكم فنعلم المولا ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللہ وفقنا نجاہدہ فی صبیل کا بے اموال نا ون فسینا اللہ مرزک نا شہادت فی سبیلک آمین یار سرحد کی آخری آیت پر گزشتہ نشست میں گفتگو چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اس آئے مبارکہ کا جو پرنسپل کلاس ہے جو اصل جملہ ہے وجاہد و اللہ حق کا جہادی اس کو تو آپ جمع کر لیجئے ان عوامیر کے ساتھ کہ جو سابق آیت میں آئی آئے ہیں ارک وابدو ربک وفان الخیر لال لکم تفلح و حق کا اس کے حوالے سے ہم نے فرائض دینی کے تصور کو ایک چار سیڑھیوں والے ممبر سے مشابه سمجھا ہے پہلی سیڑھی ارکان اسلام کا التزام پابندی یہ سب سے پہلا مطالبہ پہلا تقاضا دوسری سیڑھی پوری زندگی میں ہما تن ہما وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر تیسری سیڑھی فعل الخیر اچھا کام بھلے کام خدمت خلق اس کا اولین مرحلہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور بیمار کی دوا داروں کا بندوبست کرنا وغیرہ دوسرا مرحلہ دعوت الخیر خیر کی طرف بلانا خیر کی تنقید خیر کی تعلیم لوگوں کی آتمت سوارنے کی کوشش کرنا اس کے بعد چوتھی اور جو سب سے بڑا جو سمجھئے کہ بلند مقام ہے کہ جس کو میں نے تشویش دی تھی کہ جیسے اوپر وہ پلیٹ فارم ہے بڑا فلٹ میدان ہے یہ تین سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جب چوتھی سیڑھے پر پہنچے ہیں وہ ہے جاہدو فلّاہ حق کا جہاد اس میں خاص طور پر ایک تو تاکید آئی جاہدو فلّاہ حق کا جہاد ہی میں دوسرے جسے ترغیب اور تشویق جو ہے اس کے حوالے سے سمجھیے ہو تبا کو تم اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ جو رسالت کی کڑیاں تھیں ہمیشہ سے دو اس میں ایک تیسری اضافی کڑی کی حیثیت سے تا قیام قیامت اے مسلمانوں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شامل کر لیا گیا یہ کس لیے اب یہ ہے اصل میں وہ حصہ جو قرآن حکیم کی ایک نہایت اہم اصطلاح جس کی حقیقت بہت حد تک اوجھل رہی ہے اور اس کا سبب بن گئی ایک حدیث حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ہوتا یہ ہے بسا اوقات کہ کسی جگہ کوئی ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے اگر اس کو اس کے اصل مقام سے بڑھا کر زیادہ پھیلا دیا جائے تو وہ دوسرے حقائق کے لیے حجاب بن سکتی ہے ایک آخرت کے حالات احوال قیامت میں ایک اس کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جب اقوام کا اور امتوں کا محاسمہ ہوگا اور ہر نبی کو کھڑا کیا جائے گا اپنی امت پر گواہی دینے کے لیے ایک طرح سے کہیے کہ ان کے مابین جھگڑا ہوگا نظاہ ہوگا نبی کہیں گے کہ ہم نے تمہیں بات پہنچا دی تھی ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا تھا ہم نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا تھا اور وہ امتیں جھگڑیں گی اس لیے کہ اب تو وہاں بچاؤ کی ایک ہی شکل ہوگی کہ کسی طریقے سے اگر کہیں وہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم پر ابلاغ کا اور اتمام حجت کا حق ادا نہیں ہوا تو معاملہ کچھ جو ہے بچنے کی سبھیل بنتی ہے تو جب یہ نظام ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی یہ امت جو ہے یہ گواہی دے گی کہ انبیاء صحیح کہتے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ قومیں جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ کہیں گے کہ تم تو بعد میں آئے تھے تمہیں گواہی دینے کا کیسے حق حاصل ہو گیا اس کے جواب میں امت محمد کہے گی کہ ہمیں یہ ساری باتیں اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی اور ہمیں اس پر یقین کامل حاصل سے یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ احوال قیامت میں بعض اوقات بڑی متضاد چیزیں بھی آئی ہیں مثلا اس کے مچوکے بہت سے مراحل ہیں جن کو آج ہم گن نہیں سکتے کہیں یہ آتا ہے کہ بول نہیں سکیں گے ان کے منہ پر جو ہے موہر لگا دی جائے گی نقطے ملاف واہم اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کی کھالیں جو ہے گواہی دیں گی وہ بولیں گی ان کے منہ کے اوپر مہر ہوگی بولنے کی ان کافروں کو وہاں اجازت ہی نہیں ہوگی کہیں مکالمہ بھی آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ اعتراف کریں گے اپنے قصور مانیں گے خود اپنے خلاف گواہی دیں گے شہید اعلی انفسین خود اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے تو یہ مختلف مراحل ہیں ان میں سے کوئی بات غلط نہیں ہے لیکن مختلف مراحل ہیں اس کے جن کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ پچاس ہزار برس کے متوازی اگر اور اس کے برابر کا اگر طوالت کا وہ دن ہے یوم یا البلدان اشیب ان سماؤ ان فتحم بھی تو اس میں مختلف مراحل میں مختلف کیفیات ہوں گی اسی طریقے سے یہ حدیث بھی کسی مرحلے پر ہو اس میں کوئی اسی طرح کا کوئی ہمارے لیے استعجاب نہیں ہے کوئی اس کو قبول کرنے میں کوئی پہمانے نہیں ہے لیکن یہ کچھ اس آیت اور یہ جو شہادت کا ایک تصور قرآن میں آیا ہے اگر اس آیت اور ان تمام مقامات پر صرف اس حدیث کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو اس کا جو وسیع مفہوم ہے وہ گویا کے پسمند گنج میں چلا جائے گا میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ وسیطر اور مفہوم جو ہے اس کو میں ذرا دو اور دو چار کی طرح آپ کے سامنے واضح کروں دیکھیے اس موضوع پہ اگرچہ میری میں بہت عرصے پہلے کی ایک بہت مفصل تقریر ہے وہ آڈیو کیسٹ کی شکل میں تو محفوظ ہے قرآن کا فلسفہ شہادت جس میں یہ سارے مضامین جو ہیں اس کی لغوی بحث اس کے درجہ بدرجہ ایک لغت سے آگے بڑھ کر اصطلاح کی شکل اختیار کرنے کے جو مراحل ہیں ان سب کو بیان کیا ہے اس وقت میں اختصار سے کام لوں گا وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے شہدا یشہدو اس کا اصل مفہوم ہے موجود ہونا حاضر ہونا شاہد وہ جو موجود ہے شہد یشدو شاہد غائب کے مقابلے میں آئے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ غائب ہے غائب و شہادہ غائب اور شہادہ آنے و شہادہ وہ جاننے والا ہے غیب کا اور جو سامنے موجود ہے اس کا تو غائب اور شاہد ایک دوسرے کی ضد شہدہ شہیدا کا و مفہوم لغوی ہے موجود ہونا شاہد وہ ہے جو موجود ہو اب اس سے آگے آئیے جو موجود ہوتا ہے وہی اگر مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے اور جو موجود ہوتا ہے کسی وقوعے پر وہی گواہی دے سکتا ہے تو اب یہ دو اضافی مزوم اس میں شامل ہو گئے مددگار کے لیے بھی شہدا کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں ود او شہدا کم اللہ کن تم صادقین۔ و ان کن تم فی رما نزلنا اعلیٰ آپ دینا فاتو بورت امس ود او شہدا کم مندون کن تم صادقین اگر اے لوگوں اے مکے والو اے عرب کے لوگوں تمہیں کچھ شک ہے اس قرآن کے بارے میں کہ پتا نہیں یہ محمد کا اپنا کلام ہے یا اللہ کا نازی کردہ ہے تمہیں شک ہے تو تم کوئی ایک صورت قرآن جیسی جو ہے تصنیف کر کے لے آؤ اور پکار لو بلا اپنے سارے مددگاروں کو جو بھی مددگار ہیں ان سب کو جمع کر لو اپنی پوری اجتماعی قوت کو مجتمع کر کے قرآن کی نظیر پیش کرنے کی کوشش کرو میرے نزیک اسی معنی میں سورہ فتح کی جو آئےت ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے حل لزی عرص اللہ رسول بل خدا و دین الحق رحو الدین کلہ و کفا بل شہیدہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الحداء اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر یا تمام ادیاان پر اور کافی ہے اللہ بطور مددگار یہاں اگرچہ ترجمہ ہو سکتا ہے کافی ہے اللہ بطور گواہ اگر نبی یہ کام کر دے تو اللہ کی گواہی کافی ہے کوئی اور گواہی اس کے حق میں دینے والا ہو یا نہ ہو لیکن یہاں زیادہ معنی خیز کا ترجمہ ہوگا بطور مددگار کوئی اور مدد کرے نہ کرے اللہ ان کی مدد کرنے کے لئے موجود ہے اور یہ مشن یہ ہے اس کی تکمیل ہو کر رہے گی اس کے ساتھ جو دوسرا مفہوم جو زیادہ استعمال ہے اس لفظ کا وہ گواہی کے معنی میں گواہ وہ ہے جو وقوعے پر موجود ہو اگرچہ ہمارے ہاں سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہے مختلف قرائن کی گواہی اور شہادت بھی ہے لیکن اصل تو گواہ وہ ہوتا جو چشمدید جو کسی وقوعے کے وقت موجود تھا اور اس نے وہ واقعہ خود اپنی نگاہ سے دیکھا ہے یہ گواہی اب تیسری بات ارض کر رہا ہوں اس گواہی کے بارے میں تجزیہ کیجئے کہ اس کے دو رخ ہیں گواہی ہمیشہ ایک فریق کے حق میں ہوتی ہے ایک کے خلاف ہوتی ہے یا تو آپ نے مدعی کے حق میں بات کہی ہے تو وہ جو مدعا علیہ اس کے خلاف ہے یا مدعا علیہ جو ہے اس کی صفائی میں کوئی بات کہی ہے تو مدعی کے خلاف ہے تو گواہی کے لیے اب دو سلے آئیں گے لام جس کے حق میں ہوگا اس کے لیے لام اس کے حق میں گواہی دینا اور جس کے خلاف ہوگا اس کے لیے آلہ یہ دو جو سلے ہیں لام اور علا کے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں القرآن و حجت اللقا اور علئے کا نے فرمایا یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے یا تو تمہارے لیے دلیل راہ بنے گا تمہیں راستہ دکھائے گا تمہارا امام بنے گا و جالو و و و اگر یہ ہو گیا تو تمہارے حق میں دلیل راہ بھی ہے حجت بھی ہے اور ورنہ پھر تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں لیکن مجھے پڑھتے ہی نہیں تھے مجھے پڑھتے بھی تھے سمجھتے نہیں تھے اللہ سمجھتے بھی تھے اور عمل نہیں کرتے تھے یہ تو ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی کہ معلوم بھی ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں یہ حکم ہمیں ہمارے لیے وارد ہوا پھر عمل نہ کرنا تو اب یہ قرآن جو ہے حجت بنے گا خلاف تو و حجت اللک اور کا یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کو نوٹ کر لیجیے لام اور آلہ کا استعمال سلے کے اعتبار سے اب دیکھیے شہادت لام کے ساتھ قرآن مجید میں آئی ہے اس آیت میں یادین عامن کو بل قسط شہدا للہ ہے لوگوں بن جاؤ قوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے عدل اور انصاف کے لیے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے شہدا للہ اللہ کے حق میں گواہی اللہ کے توحید کی گواہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی یہ محمد کی گواہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی حق میں جا رہی ہے اور آلہ کے لیے اب یہ ہے آلہ در حقیقت جس کو بچی طرح سمجھ لیجئے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی والی بات ہے یہ گواہی خلاف کا مفہوم کیا ہے اس گواہی کے لیے مثلن خلاف کے لیے جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں آیا ہے کہ جب ہماری اپنے آزاو جوارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو ہم کہیں گے لما شاہی تم آ تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف میرا اپنا ہاتھ میرا اپنا پاؤں میری اپنی زبان میری اپنی آنکھ میں نے اپنی آنکھ سے جو بھی خیانت کا ارتقاب کیا ہے یہ آنکھ گواہی دے گی اے اللہ اس بد نے مجھے تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا ہے یہ پاؤں گواہی دیں گے اللہ تو نے مجھے اس کے ڈسپوزل پر رکھا تھا اور یہ مجھے لے کر چلا ہے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے لے کر چلوں کسی گناہ کے ارتکاب کے لیے اے اللہ یہ ہاتھ یہ ہاتھ مجھے اس کے قبضے میں دیا تھا کہ جیسے چاہے استعمال کرے اس نے اس طور سے استعمال کیا ہے جو تجھے پسند نہیں تو لیما شاہد علینا ہماری اپنی خالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو آلہ کے لئے نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں جو دو مثالیں کافی ہیں حق کے لیے کونو قوامین بالکش شہدا اور مخالفت کے لیے شاہد علینا اب اگلی چوتھی بات سمجھیے کہ دعوت دین اور تبلیغ دین اور دعوت ال خیر اس کا مقصد کیا ہے لوگوں پر ہجت قائم کر دینا کہ اللہ کی عدالت میں وہ جس کو میں اس سے پہلے ارج کر چکا ہوں کہ پلیڈ نہ کر سکے اگنورنس کی بنیاد پر ہمیں تو معلوم نہیں تھا ہم تک تو تیری بات پہنچی نہیں ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں یہ جو ہے اگنورنس یا اس پیغام کی عدم وصولی یہ ان کے لیے عذر بنتا ہے ان کے لیے دلیل بنتی ہے ان کے جان چھڑانے کا سب ذریعہ بن جائے گا لہذا دعوت و تبلیغ کا ایک مرحلہ وہ ہے جو ہماری اس یہ چار سیڑھیوں والے ممبر کی تمثیل میں آ چکا ہے کوئی بھی نیک آدمی پہلی آیت میں جو آیا ہے فعل الخیر جس کے بغیر فلاح ہے ہی نہیں وہ تو کرنا ہے دعوت خیر تو آپ کو کرنا ہے جس کے لیے میں نے وہ حدیثیں بھی آپ کو سنائیں یو اللہ مناسب الخیر جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے یہ تو ہر شخص جو ہے وہ کر رہا ہے اپنی بنیادی فلاح کے لیے لیکن ایک دعوت کا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں تم رسول رسالت کی زنجیر میں منسلک ہو کر جس کے معمور بن گئے ہو ان دونوں مرحلوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھئے کہ جیسے ہمیں معلوم ہے ہر شہری کو حفظان صحت کے اصولوں کا پابند ہونا چاہیے یہ شہریت کے اصولوں میں سے اپنے کوڑا کرکٹ جو ہے ڈسٹ بن میں رکھو دا کے اپنے دروازے کے اوپر نہ ڈال دو گلی کو متافن نہ بناؤ وہاں پر پھر نہ معلوم کیسے کیسے جراثیم پر باندھ چڑھیں گے یہ ہر شہری کا فرض ہے لیکن ایک محکمہ ہے حفظان صحت کا انہیں تنخواہ اس کی ملتی ہے کہ وہ جہاں کے دیکھیں دیکھ بھال کریں صفائی کریں سینیٹری انسپیکٹرز ہیں یہ ہیں فلاں ہیں پورا محکمہ تو ہر شہری کو بھی ایک کام کرنا ہے حفظان صحت کی کوئی ذمہ داریاں اس کی ہیں کسی طریقے سے امن و امان ہر شہری کا کام ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھے کہیں خلل ہو رہا ہو تو اس شہریت کے فرائض میں سے ہے کہ جس درجے میں بھی آپ کے لیے ممکن ہے آپ اس کو روکیے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں بھی جہاں کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے کوشش کرو کہ فوراً لب دی ایبل ان دی وہ جو آیت مبارک آئے تھی کہ آئے فتح منل مو من کا طلوع حسلے ہو بینا کراؤ لیکن یہ کہ ایک محکمہ ہی قائم ہے پولیس کا ہے کے لیے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے انہیں تو اپنی جان بھی جوخم میں ڈالی ہوگی انہیں تو اپنی جان کا رسک لے کر دی اس لیے کہ اسی کی روزی کھا رہے ہیں اسی کی تنخواہ کو مل رہی ہے وہ تو اس کے لیے گویا کے امپلائڈ ہیں یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں ایک ہے ایک ہر شخص جو شریف انسان ہے جو وہ دو ادیسیں میں آپ کو سناتا رہا ہوں کہ تواسی بلحق کے لیے دلیل کیا ہے لا یومن واہد حکم حتہ یو فق بالے عقی ماں نفسی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے آپ کو اللہ نے خیر دیا ہے نیکی دی ہے بھلائی دی ہے خیر تک رسائی کے مواقع اس نے عطا کیے ہیں ہر شخص جو بھی خیر تک پہنچا ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے تو وہاں پہنچا ہے اب جو تمہیں حاصل ہوا بانٹو اسے شیئر کرو لوگوں کے ساتھ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کو اس میں شامل کرو شریک کرو یہ تو تمہارا بحثیت ایک انسان شریف اور بامروت انسان کے تمہارا فرض ہے لیکن ایک یہ ہے کہ کسی شخص کو فرض کیجئے کہ ایک محکمہ ہی بن گیا ہے جیسے کہ سعودی عرب میں ہے تو لمر بل معروف بن رہی وہ تو محکمہ ہی اس لیے ہے بھائی اس کو تنخواہیں اس لیے دی جا رہی ہیں ان کی پرولیجز اس لیے ہیں انہیں تو دن رات اسی کے لیے جان جوخم میں اگر ڈالنی پڑے وہ بھی کرنا ہے انہیں اس لیے کہ ان کا فرض بن سکی اس اعتبار سے ایک ہے دعوت و تبلیغ دعوت حق کی تواسی بالحق حق کا وہ مرحلہ جو ہر انسان کو ہر شریف مسلمان کو بہر صورت ادا کرنا ہے اس سے اگلا مرحلہ ہے معمور ہو جائے کوئی شخص جیسے پولیس والے معمور ہیں امن و امان کو قائم رکھنے پر جیسے کہ جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ معمور ہیں انسان صحت کا بندوبست کرنے پر ایسے ہی رسول جب آتا ہے وہ مامور ہو جاتا ہے اس کا تو کام ہی اب یہ ہے اس کا تو فرد منصب ہی یہ ہے اسے تو اسی کے لیے جینا ہے اسی کے لیے اپنی تن من دھن کی ساری صلاحیتیں لگا دینی ہیں اور اسی معنی میں اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی کس منصب پر فائز کی گئی تو ان دونوں چیزوں میں ان دو مراحل میں جو فرق و تفاوت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ایک ہے معاملہ ایک انسانیت کی اور مروت اور شرافت کی بنیاد پر ایک کام کرنا ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے فرائض ایک ہے معمور من اللہ ہو گئے ہو تمہاری تو ذمہ داری ہے جیسے اللہ ہو یافی من الملائے جیسے وہ اللہ چنتا رہا ہے فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی اپنے رسول ایسے ہی اب تمہیں چن لیا ہے قورا فال بنا میں منع دیوانہ زدن اس اعتبار سے اب تمہارا کام کیا ہے تاکہ اس شہادت علن ناس کے لیے کن من دھن لگا دو اب اس کو ذرا اور آگے سمجھیے اگر رسول معمور من اللہ ہے اگر خدا نہ خوا بالفرض فرض کی بات ہے سمجھانے کے لیے فرض کیجیے اس کی طرف سے تبلیغ میں کوتاحی ہوتی تو لوگوں کی گمراہی کا ببال بھی اس کی گدن پر آئے گا زیادہ ترین مثال بارہ بیان کی ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ذریعے یہ کام کرنا ہے کل شام تک ضرور کرنا ہے کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گیا کوئی بہت بڑا آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر گئے اس کے پاس شریف آدمی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں آپ پرکاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے اب کیا کہیں گے اور کوئی اور جملہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایک حرف بھی کہہ سکتے ہیں وہ تو بری ہو گیا اسے پیغام نہیں ملا اب سارا غصہ کس پر آئے گا جس کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا اب آپ سارا غصہ جو ہے اس پر اتارے اتنی نازک ذمہ داری میں نے تمہارے سپرد کی کہ میرا پیغام پہنچاؤ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ذمہ دار تم ہو. گویا کہ یہ جو مسلس ہے اس کو ذہن میں رکھیے یہ تین ہے پیغام بھیجنے والا جسے پیغام بھیجا گیا اور جس کے ذریعے بھیجا گیا ان تین کو ذہن میں رکھیے اللہ کا پیغام ہے رسالت رسالت کا سلسلہ کس لیے لوگوں کی خلق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے رسول کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بالفرض فرض محال اگر اس کی طرف سے کوتاہی ہوتی وہ پکڑا جائے گا یہی بات ہے جو پرانے مجید میں کوئی بات اگرچہ یہ ذرا گہرے مضامین ہے اس لیے ان کو کوئی بار بار بہت کھول کر بیان نہیں کیا گیا لیکن یہ کہ موجود ہے فلاں ارسلام ولا نس الگ السلی ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی اس کی ایک اور مثال ہے اس قرآن مجید میں سورہ معدہ کے آخر میں یہ انت نمر انتقال سے تخیدنی ومیہ اللہ ہے اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی لاہ بنا لینا اب انداز دیکھیے جلال دیکھیے کس انداز میں پوچھا جا رہا ہے اور رب رب المین کا نزل عبد المَین ان کا امن عربی کا یہ شعر ہے اور بڑا عارفانہ شیر ہے رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے چاہے وہ سماج دنیا تک آ جائے ہے تو رب ہی اور بندہ بندہ ہی ہے چاہے ساتویں آسمان پہ, پہ پہنچ جائے چاہے شب مراج میں محمد الرسول اللہ سدرت المنتہ پر پہنچ گئے لیکن مقام بندگی سے تو آگے نہیں گئے وہ مقام بندگی رہے گی اور رب و رب ان و ان تنزل بل عبد عبد افن و ان ترب تو حضرت عیسا کچھ بھی ہو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے بندے ہیں اور کیسے جیسے کہ وہ الفاظ آئے ہیں سورہ معاہدہ کے اس آخری حصے میں کس طرح لجاتے ہوئے کس طرح گڑ گڑاتے ہوئے حضرت عیسی علیہ السلام کا جواب نقل ہوا تو اندازہ کر لیجیے کہ یہ ذمہ داری بڑی کٹن ہے کس معنی میں جب تبلیغ کرتے تھے رسول میں تھے کہہ رہا ہوں اب یا جب تبلیغ اگر کرے امت مسلمہ تو وہ ہے شہادت الناس لوگوں پر گواہی دے دینا اتمام حجت کر دینا جس کا ذکر ہے سورہ نساء کی وسعت میں رسول مبشرین اب منظرین لے اللہ یقون النّاَ سے اللّہ حجت بعد رسول ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت کوئی دلیل کوئی بہانا کوئی عذر نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں محاسمے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں گے لے اللہ یقون اب دیکھیے یہاں پر بھی لام اور آلہ آیا ہے لے اللہ یقون لن سے اللہ حجت ان بادل دلیل دلیل کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف ہوگی اللہ اللہ کے خلاف اے اللہ ہم سے حساب کیسے دے رہا ہے ہم تک تو بات پہنچائی نہیں تھی تم نے تیرا حکم ہم تک آیا نہیں اس حکم کی تعمیر ہم کیسے کرتے اب حساب کس بات کا یہ ہے اللّہ اللہ کے خلاف تو اللہ کے خلاف کوئی ہم یہاں کہیں گے اللہ کے محاسمے کے خلاف کوئی عذر کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں رسولم مبشرین اب منظرین اللہ یقون لن سے الل اللہ بعد رسول وکان اللہ اور عزیز الحکیم اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے زبردست ہے لیکن حکمت والا بھی تو ہے محاسمے کا اس نے ایک نظام بنایا ہے لوگوں سے پوچھے گا لیکن پوچھ گچھ کے لیے اس نے کوئی حجتیں پہلے قائم کی وماکل نہ مؤذبی نہ حقا نواسا رسولہ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسولوں کو مبوس نہ کر دیں جب تک کہ اتمام حجت نہ کر دیں یہ ہماری حکمت ہے یہ ہمارا نظام ہے اب یوں سمجھئے کہ دنیا میں رسول یا رسول کی امت جو بھی جد و جہد کر رہی ہے دعوت دین تبلیغ دین حاق حق ابتال باطل امر بال معروف نہیں علمکر یہ شہادت الداز اور اس کا ظہور اصلل ہوگا قیامت کے دن اس کی اصل جو تت...